من ان رزقه بل عتو ونفور وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ کفار سرکشی اور راہ حق سے فرار پر اصرار کرتے ہیں